شی رحیم بسم اللہ وحمن الحیم خواتین حضرات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفرت توہرا محکمہ اس شریعت اور اعتکاف سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کو شرف حاصل ہے پچھلی مرتبہ اعتکاف کی تعریف آپ کو بتائی تھی اس کی اقسام اور اجتماعی اعتکاف مسجد میں تھے جو اعتکاف پورے مہینے کا اگر بالفس کیا جائے اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے کلام کیا پھر خواتین کے اہتکاف کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں بتائی تھیں آج ہم اس بات کے بارے میں کلام کریں گے کہ کیا اعتکاف کے دوران محتقف اپنی جائے اعتکاف سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں اور کن صورتوں میں جائے گا تو احتکاف ٹوٹے گا اور کن صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا یاد رکھیں کہ ہم پہلے لے لیتے ہیں مردوں کا معاملہ لے لیتے ہیں مسجد کا معاملہ کہ مسجد کی چار دیواری کے اندر جو, جو, جو کچھ ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کہلاتی ہے مسجد اور ایک کہلاتی ہے فنا مسجد مسجد تو اس چار دیواری کے اس حصے کو کہتے ہیں جسے صرف سجدے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو اور فنا مسجد اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو سجدے کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ اور کسی کام کے لیے وہ حصہ استعمال ہو رہا ہو جیسے مسجد کی چار دیواری کے اندر وضو خانے ہیں استنجا خانے ہیں یا اگر بالفاظ امام یا موزن کا حجرا حدود کے اندر ہے متصل ہے مسجد کے فرش کے ساتھ تو وہ فنائے مسجد ہی کہلائے گا یہ سمجھنے کے بعد یاد رکھیے کہ موتقف جو ہے وہ اپنے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے تین ضروریات کی بنا پر یعنی تین آزار کہیں تین عذر کہہ ایک تین حاجتیں کہہ ایک حاجت تبعیہ کہلاتی ہے ایک حاجت شرعیہ کہلاتی ہے ایک حاجت ضروریہ کہلاتی ہے ان تین کے بنا پر ہم دیکھیں گے کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا حاجت تباہی میں تو آتا ہے جیسے مطلب پیشاب وغیرہ کے لیے آدمی جو فضائے حاجت کے معاملات ہیں یہ ایک طبی حاجت ہوتی ہے آدمی کی طبیعت کے تقاضے کا دخل ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے تو باہر جانے کی اجازت ہے فنائے مسجد میں بھی جا سکتے ہیں اور فنا مسجد سے باہر بھی جا سکتے ہیں دوسرا ہے حاجت شرعیہ حاجت شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی جگہ پر موتقف یا کیے ہوئے ہے اور وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا بالفرض اور دوسرے مقام پر جمعہ کہیں ہو رہا ہے تو اب یہ حاجت شرعیہ ہے یعنی شرعی طور پر اس کا تقاضا ہوتا ہے یہ حاجت ہے کہ وہ جا کر اس مقام پہ جمعہ ادا کر سکتا ہے اور تیسری حاجت ضروریہ ہوتی ہے حاجت ضروریہ سے مطلب... کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور حاجت کی وجہ سے طبیعت کا دخل نہ ہو کوئی شریعت شرعی تقاضا نہ ہو بلکہ اور کوئی ایمرجنسی جیسے ہو جاتی ہے مثال کے طور پر طبیعت بگڑ گئی بہت زیادہ اور ہاسپٹل لے گئے یا مثال کے طور پر گھر میں ایمرجنسی ہو گئی اور مزید اعتقاف نہیں قائم رکھ سکتے ہیں باہر نکل گئے تو یہ جو حاجت طبعیہ ہوتی ہے اور حاجت شرعیہ اس پہ تو احتکاف نہیں ٹوٹتا لیکن حاجت ضروریہ کے لیے اگر آدمی نکلے گا ان دو کے علاوہ تو بہر سے احتکاف ٹوٹ جائے گا یہ الگ بات ہے کہ وہ گناگار نہیں ہوگا اور ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی نکلے تو پھر بھی احتکاب ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پہ نہ کوئی طبی حاجت ہے نہ کوئی شرح حاجت ہے نہ کوئی ایمرجنسی ہے ویسی وہ مسجد سے باہر نکل گئے تو فوراً احتکاف ٹوٹ جائے گا فنائے مسجد کا بارے میں آج کل یہ مسئلہ مختلفی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ فنائے مسجد میں جانے سے احتکاف ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ فنائے مسجد کا حکم بالکل ایسا ہے جیسے خاریج مسجد مسجد کے باہر کا حکم اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے اس میں جانے سے بلا ضرورت بھی جانے سے احتکاف نہیں ٹوٹے گا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسجد کی چار دیواری میں ہے یہ فنائے مسجد کہلاتی ہے لہذا اس کا حکم حکم مسجد ہوگا مسجد والا ہی حکم ہوگا مسئلہ, ہوگا مسئلہ ہو گیا مختلف اور بڑے بڑے علماء کرام رام دونوں جانب ہیں ایسا جب کوئی مسئلہ ہو جائے کہ فقہائے کرام رام کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو شریعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جانب اختیاط کو اختیار کیا جائے لہذا محتاط چیز یہی ہے کہ جب فنائ مسجد میں جانے سے اعتکاف ٹوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے بعض لوگ اب بھی دے رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہاں بلا ضرورت نہ جایا جائے لیکن چونکہ بعض اجازت بھی دے رہے ہیں اس لیے ہم یہ درمیانی راہ ایک یہ لے لیتے ہیں کہ بن اگر بھولے سے نکل گئے جائے اعتقاف فنائ مسجد میں اور پھر یاد آیا کہ ارے میں تو اعتقاف سے تھا یہ میں کہاں نکل آیا تو, تو ہم اجازت دے دیں گے کہ نہیں ٹوٹا اب واپس آ جائیے مسجد میں اور ان فقہا کے قول پر عمل کر کے اپنی عبادت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں فنائے مسجد میں جانے سے احتکاف نہیں ٹوٹا کرتا اور اگر جان بوجھ کے چلے گئے تو باہر پھر ٹوٹنے کا پھر اس کا میں حکم عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد <تصفح> بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک سے پہلے یہ کچھ اور پھر بھی آگے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم اپنے اعتکاف کے مسائل کو ہی کنٹینیو رکھیں گے ایک کے بہن نے پوچھا کہ یہ جو چاروں طریقت کے سراسل ہیں سلسلہ عالیہ نردیا اور چشتہ ان میں جو ازگار کے ٹکے ہیں جو بزرگان دین دیتے ہیں وہ ذکر جلی کا ہے کو ہے کو ذکر خفی کرتا ہے تو کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو جی ہاں ان کا ذکر بالکل قرآن و حدیث میں موجود ہے قرآن میں بھی ہے کہ اعلانیہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا یا مقفی لحاظ سے دونوں طرح ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحاب کرام کو بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرتے ہوئے ملحظہ فرما کر منع نہیں فرمایا لہٰذا اس میں شرعن کو حرج نہیں ہے تمام طریقے وہیں سے منقول ہوتے ہیں ایک نے کہا کہ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیا کے اندر جو ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نفیس بات وغیرہ کے یہ سب کیا صحیح طریقے ہیں یہ ثابت ہیں تو بالکل یہ طریقے اکابرین کے مجرب ہیں ان کے عمل میں آئے ہوئے ہیں اور اس کے فوائد انہوں نے ملازہ فرمائے ان کے اپنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ایک اور ہمارے ساتھ مزید پہلے کال لیں گے السلام علیکم ہلو علیکم السلام مولوی صاحب آپ کو سب سے پہلے رمضان شریف کی مبارک ہو اور جتنے بھی سن رہے مسلمان سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان شریف کی مبارک ہو شکریہ اور, اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے سوال تھے تو پہلا تو سوال میرا یہ تھا مولوی صاحب کہ یہ جو سلاد و تصویر ہم پڑھاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے جو نفلی عبادت ہے ہم گھر میں کر سکتے ہیں یا جو اکٹھی ہم ہوتے یہ کرتی ہیں, ہی ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے ہسبینڈ ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تو اگر میں کسی دوست سے یا کسی سے ذکر کروں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے روزانہ سے کیا یہ گناہ میں آتا ہے ٹھیک ہے وہ تیسرا میرا سوال تھا کہ اتکاف کے بارے میں کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ایسی کوئی کہ جہاں میں اتکاف بیٹھ سکوں میرا بہت دل کرتا ہے تو, تو میرے پاس جو کمرے ہیں وہ سارے استعمال والے بچے گھر آتے جاتے ہیں کیا है میں بچے آئیں تو کوئی بات نہیں میں چار دن کا جو اتکاف ہوتا وہ بیٹھ سکتی ہوں ٹھیک ہے اور عرض کرتا ہوں جی بس یہی میرے سوال جی کرتا ہوں ایک بہن نے کوشچن کیا کہ کیا کسی پیرے طریقت سے یا آ آ آ آ آ کامل ولی سے بیت کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ ضروری بمانہ فرض یا واجب لے رہے ہیں تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے یہ ایک مستحب معاملہ ہے کریں تو بہتر ہے نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کرنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ چود, تقریباً چودہ سو سال کے عرصے میں جتنے بھی اولیاء نظام گزرتے رہے ہیں انہوں نے اپنی اخروی رہنمائی کے لیے باطنی ترقی کے لیے تزغیہ نفس کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا استاد مقرر کیا ہے اسی کو پیر بھی کہتے ہیں اسے کو شائق بھی کہتے ہیں مرشد بھی کہتے ہیں لہذا چونکہ اقابرین کا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہی کہا کہ یہ سنا ہے کہ جو مرشد نظام ہوتے ہیں یہ بروز قیامت اپنے دامن میں لے کر، اپنے مریدوں کو لے کے جائیں گے بارگاہ اس میں شفاعت کے لیے تو دامن میں لے کر جانے کا تو یہ پورا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے ہاں شفاعت ضرور ہوگی نبی کریم بھی شفاعت فرمائیں گے خود ان پیر نظام کو جو واقعی کامل ہیں ڈبے پیر نہیں واقعی کامل ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا اور وہ اپنے مریدین کی شفات فرمائیں گے لیکن یہ زور یاد رکھیے گا کہ کسی پیر سے وابستگی کے بعد اور پھر اپنے آپ کو شطر بے مہار کر لینا اس یقین کے ساتھ کہ اب میں جو کچھ کروں انشاءاللہ پیر بخشوا کر لے جائیں گے یہ بالکل غلط اور فاصد نظریہ ہے صحابہ کے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کرنے کے بعد اپنی باطنی ترقی میں اضافہ کیا تھا گناہوں میں دریا نہیں ہوئے تھے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں ایک مسجد کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا اللہ کا بڑا کرم اچھا میرا سوال یہ ہے کہ نہ زکات کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کسی کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنا دے فار ایگزامپل میں کسی کو زکات دیتا ہوں تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے وکیل بنا دیں کہ آیا हैं کیا وہ اپنی اپنی سیلری اپنے ٹائم کی, <tip> کی قیمت پر وہ لے سکتا ہے اپنے ٹائم کی وہ سیلری لے سکتا ہے مطلب یہ زکوٰۃ تقسیم کرنے میں جو ٹائم دے رہا ہے اس کی سیلری ہاں جی لے لیکن میں کسی کو ذکا اگر دیتا ہوں کہ یہ اتنی ایک لاکھ روپیہ یا دو لاکھ روپیہ کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر وہ بہت میری بغیر اجازت کے یا میں اسے اجازت دے دوں جتنا تم ٹائم ویسٹ کرتے ہو اس کے آپ اپنی وہ پیسے لے لو اس کی قیمت اور اگر وہ لے سکتا تو کتنی لے سکتا ہے ٹھیک ہے میں ایک سوال کیا کہ بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ بعض لوگ نماز کے دوران سامنے جوتے رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں کیا یہ شرائن جائز ہے تو دیکھیں یہ مقروع تنظیحی عمل ہے یعنی شریعت نے اس کو ناپسند تو کیا ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا اسے تھوڑا سا میں مزید کلام کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد پشمن الرحیم ایک بہن نے کوشچن کیا کہ کیا جمعرات کے کی پیریڈ کے بعد جمعرات کے دن نہانا منع ہے تو کوئی نہانا منع نہیں ہے اگر اسی دن پیریڈ ختم ہوتے ہیں مثلا تو جمعرات کے دن نہانا فرض ہوگا کیونکہ پھر اگر نہیں نہائیں گی تو نمازیں قوضہ ہو جائیں گی ایک پوچھا کہ کالی شلوار پہننا جائز ہے تو جی ہاں اس میں شرن کوئی موانہ نہیں ہے کالی شلوار پہن سکتے ہیں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ سلاد الطبی گھر پر کچھ خواتین اکٹھی ادا کر سکتی ہیں تو جی ہاں اکٹھی ادا کر سکتی ہیں لیکن خواتین کا اکٹھا ہونا عموماً غیبتوں اور چگلیوں کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ باتیں کرتی ہیں کسی کے طور پر تبصرے کبھی کسی پہ تبصرے اگر ایسا ہے تو پھر اکٹھے نہ ہوں ورنہ عبادت اکٹھی کرنا اچھا ہوتا ہے اجتماعی عبادت میں برکت بہت ہے یہ کہتی ہیں میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے تو کیا میں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر سکتی ہوں تو دیکھیے جو گناہ انسان پوشیدہ طور پر کر رہا ہو اعلانیہ طور پر نہ ہو ان کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھنا چاہیے بلکہ یہ حدیث کیا مفہوم ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کا پردہ چاک کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا چاہے ہم گھر میں چھپ کر وہ گناہ کریں اس لیے کسی کے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے چھپائیں ہاں اگر آپ کے شوہر اعلانیہ طور پر باہر سب کو پتا ہے کہ نماز فضا کرتے ہیں یا روزے نہیں رکھتے پورے خاندان کو مت پتا پتہ ہے تو اب کسی خاندان کے فرد کے سامنے تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب انہوں نے خود اپنا پردہ چاک کیا ہوا ہے ایک یہ کہتی ہے کہ میں احتکاب کرنا چاہتی ہوں لیکن گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے بچے آتے جاتے رہتے ہیں تو کیا ایسے کمرے میں احتکاف کر سکتی ہوں جہاں بچوں کو آنا جانا ہو تو جہاں جی کوئی ایسا خالی کمرہ لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا آپ ایک جگہ مخصوص کریں گی بس ایک کمرے کے کونے میں جائے نماز جتنی جگہ پہ آپ نماز ادا کرتی ہیں اسی میں آپ سوئیں خزائے حاجت کے لیے جا رہی ہیں کوئی اور کام کے لیے ضروری جا رہی ہیں واپس اسی جگہ پر آ جائیں چاہے بچے آتے جاتے رہیں اس سے احتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ اگر میں کسی کو زکات کی ادائیگی کے لیے کچھ پیسے دیتا ہوں تو کیا یہ کہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے کچھ تم بطور اجرت بھی رکھ لو گے تم محنت کرو گے تقسیم کرو گے تو دیکھیں جو اجرت یہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ ہے فقہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو آپ نے ایک مخصوص اپنے مال کی مقدار میں سے مخصوص وقت گزر جانے کے بعد ادا کی ہو اور ضروری ہے کہ انسان اس سے اپنے تمام نفیہ کر لے اس سے اپنے نفع بالکل نہ لے اب آپ اجرت میں دے دیں گے تو یہ گویا کہ نفع آپ حاصل کر رہے ہیں شرن جائز نہیں اس کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ سکاؤ تو پوری ادا کریں اور اس کو اجرت دینا چاہیں تو علیحدہ اپنے پاس سے کچھ پیسے دیں تو شرن جائز ہے اس میں سے نہیں دے سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے بہن نے کہا کہ میں جیسے چچا مامو وغیرہ کے رشتے داروں کے ہاں گئی تو میں قفر نماز پڑھتی تھی کسی نے کہا کہ وہاں پوری پڑھنی چاہیے تو اب یہ پریشان ہے تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے شوہر کا گھر ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے ادھر جب آپ جیسے میکھی گئیں یہاں پر واپس آئیں تو آپ پوری ہی پڑھیں گی باقی کا نماز قصر کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے مدت یا مستق سفر کے ساتھ ہے یادہ جیسے شہر کی حدود سے آپ باہر نکلیں اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم کم ساڑھے ستاون میل یا نائنٹی ٹو دور جاؤں گی تو اب آپ فوراً مسافر ہو گئے اب چاہے آپ چچا کے جا رہی ہوں چاہے اپنے مے کے جا رہی ہوں چاہے اپا کے جا رہی ہوں ہر جگہ آپ نماز قفری پڑھیں گی اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہتی ہیں کسی نے کہا ہے کہ عورتوں کا احتکاب گھر میں نہیں ہوتا انہیں مسجد میں اعتقاف کرنا چاہیے جس نے کہا اسے حدیثوں پہ اطلاع نہیں ہے خود سیدہ عائش و, و رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ جو ازواض المومنین تھیں امہات المومنین تھیں یہ اپنے حجروں میں احتکاف کرتی تھی نہ کہ مسجد میں آ کر تو مجرن کا گھر تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتی ہیں بلکہ گھر میں ہی کرنا چاہیے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی حاملہ خاتون ہے وہ سختی اور مشقت کی بنا پر عشاء کے ساتھ تراویح ادا نہ کریں بلکہ جب وہ سہری کے لیے اٹھیں اس وقت تراویح ادا ادا کرنے تو کیا صحیح ہے تو جی ہاں اس میں شران کوئی حرج نہیں ہے پیشا اور تراوی کا متصل ہونا کوئی لازم نہیں ہوتا اگر آپ تراوی اس وقت میں ادا کر رہی ہیں جب آپ فاحری کے لیے اٹھے ہیں تو شرم کوئی حرج نہیں ہے مطلب کوئی بھی ایسی بہن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ایک بہن نے سوال کیا کہ خلع کے بعد عورت کی عدت کی, کی مدت کیا ہوگی فقہ نہ فکر خلع ایک طلاق بائن ہوتی ہے اور یہ طلاق سمجھ لے ہوتی ہے جب طلاق ہے تو اگر کوئی اختون جن کو باقاعدہ حیض آتا ہے تو ان کی مدت عدت ہوگی تین حیض جب یہ ختم ہوتی ہے پورے ختم ہو جائیں گے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی لیکن انہوں نے پوچھا کہ آج کل جیسے عورتوں کو بہت سارے باہر کے کام ہوتے ہیں تو کیا وہ دوران عدت پردے میں رہ کر باہر جا سکتی ہیں تو دیکھیے بہت سارے کام سے مراد ہر کام نہیں ہوتا بلکہ ایسا کام ان شرع لحاظ سے جو مجبوری مانا جاتا ہے اس سے مراد ایسا کام ہے کہ جس کے بغیر عورتیں گزارا نہیں ہو مثلا نوکری ہے بل فار ہے اس کے علاوہ کوئی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے گھر کا گزارا اسی سے ہو رہا ہے اب اگر یہ نہ نہیں جاتی ہیں تو نوکری سے نکال دیا جائے گا یا ان کا اپنے ایک آفس اگر یہ نہیں جاتی ہیں تو کرپشن ہوگی گڑبڑیں لوگ کریں گے یا زمینیں ہیں اپنی اگر یہ اس پہ دیکھ بھال کے لیے نہیں جاتی ہیں تو مزارے وغیرہ گڑبڑ کریں گے تو یا کھانے کے لیے لانے کے لیے کوئی نہیں ہے وہ کھانے لینے جانا چاہتی ہیں ایسی صورت میں نکل سکتی ہیں اس سے مزید کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارا کوشچن چل رہا تھا کہ دوران عدت کیا کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے تو اس کا خلاصہ بس یہ ہے کہ ایسا کوئی کام جس کے بغیر عورت کا گھر میں رہنا ممکن نہ رہے یعنی اس کے بغیر سخت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی اذیت میں تکلیف میں یا کسی بہت بڑے مالی نقصان کا شکار ہو جائیں گی یا دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گی لوگ فراڈ کر جائیں گے ایسی صورت میں نکل سکتی ہیں مکمل پردے میں نکلیں اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں بھائی نے کوشچن کیا یو کے سے کال تھی انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ہمارے یہاں غیر قانونی طور پہ آ جاتے ہیں اور پھر نوکریاں کرتے ہیں تو ان کا غیر قانونی آنا اور پھر یہ نوکری کر کے روزی کمانا حلال ہے یا نہیں تو دیکھیں جو کام غیر قانونی ہو وہ شرائن بھی ممنوع ہوتا ہے لہذا یہاں سے جانا غیر قانونی طور پہ اس میں چونکہ اپنے آپ کو ضلعت پر پیش کرنا ہے کیونکہ اگر پکڑے گئے تو پھر یہ باقاعدہ ایک شریف آدمی کے لیے ضلعت کا باعث ہوتا ہے کہ اس کو جیل میں بند کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمانے کہ اپنے آپ کو ضلعت پر پیش مت کرو اس لحاظ سے تو یہ گناہ ہوں گے لیکن اگر کوئی وہاں پہ جا کے اس طرح غیر قانونی طور پہ جائز نوکری کرے جائز نوکری تو اس کی روزی بالکل حلال ہوگی کیونکہ یہ جانا اگرچہ گنا تھا ناجائز تھا لیکن اس کا ناجائز ہونا سلاحیت کر کے روزی میں نہیں آئے گا وہ ایک الگ چیز ہے وہ بالکل حلال رہے گی روزی اگر جائز کام کی ہے اس کو فق نہیں پڑے گا یہ ہی کہتے ہیں میں عید پڑھنے گیا تو امام صاحب نے عید کی دونوں رکعاتوں میں تین کے بجائے چھ چھ تقدیرات لگائیں یہ بھی بہرحال منقول ضرور ہے لیکن جو معروف طریقہ لوگوں میں ہو اسی طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے تو اس لیے تین تین تکبیرات ہی زائد جو ہم چھ تکبیرات کہتے ہیں وہ ایڈین میں زیادہ رائج ہیں اور فقہ نفی کے روس سے یہی احادیث قوی ہیں لہذا یہی اس پر عمل ہونا چاہیے تو ایمان صاحب کی خدمت میں دائراد میں رہ کے گزارش کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ وطر سے پہلے اور وطر کے بعد والے نوافل چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی کوئی فضیلت بتائیں تو دیکھیں نوافل میں انسان کو مکمل طور پہ قدرت نے خود مختار بنایا ہے چاہے تو آپ پڑھیں چاہے تو جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اس پر آخرت میں ملامت تک نہیں ہے ہاں ثواب سے معرومی ضرور ہے اور دو رکعت نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو دو رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال جان بوجھ کر دل میں لے کر نہ آئے تو وہ گناہوں سے ایسا پاکو صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو ہر جو نوافل ہیں عبادات ہیں یہ کوئی معمولی تو نہیں ہے بہت ہی ان کا مرتبہ ہے لہذا چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا لیکن وہ ازر و چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو ملامت بھارال نہیں کر سکتے ہیں یہ کہ پوچھا کہ یہ جو ناطے آج کل میوزک پر آ رہی ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو میوزک بہرحال ممنوع ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی نات پڑ رہا ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے تقدس نعت کے خلاف ہے ایک بہن نے پوچھا کہ میری والدہ بیمار ہے میں اعتقاف کرنا چاہتی ہوں لیکن دیکھ بھال میری ہی ذمہ ہے تو کیا میں اعتقاف کر سکتی ہوں اس طریقے سے کہ کوئی ایسی تدبیر کر لوں کہ احتکاب بھی ہوتا رہے والدہ کی خدمت بھی ہوتی رہے تو دیکھیں والدہ کی خدمت کوئی ایسا غذر نہیں ہے جس کی بنا پر آپ کے مقام سے باہر نکل سکیں لہذا اگر آپ جو سنت موقع رمضان کا احتکاف وہ کریں گی تو ماں والدہ کی خدمت کے لیے جیسے باہر نکلیں گے آپ کا احتکاب ٹوٹ جائے گا اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ نفل اعتقاف کریں یعنی دس دن کا نفل احتکاف کر نفل اعتقاف کا مطلب ہے کہ آپ اسی طرح اس مقام پر رہ کر عبادت ادا کریں اور جب آپ چاہیں اس سے باہر نکل سکتی ہیں اب والدہ کی خدمت کریں جب فارغ ہو جائیں تو اپنے جائے اعتکاف میں جا کے عبادت کریں تو آپ کو انشاءاللہ نفل اللہ کا ثواب ملتا رہے گا تو ہمارا مسئلہ ہی چل رہا تھا اعتکاف کے مسائل کے بارے میں اور میں نے آپ کو ارض کیا تھا کہ تین طرح کے آزار ہوتے ہیں جن کی بنا پر محتقف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے ایک حاجت تباہیہ جیسے قضائے حاجت وغیرہ پیشاب کی حاجت دوسرا حاجت شرعیہ جیسے وہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہو مسجد میں بالفخت تو جمعے کی ادائیگی کے لیے باہر نکلنا یا اسی طرح اگر اذان کے لیے مسجد کے باہر جگہ مخصوص کی گئی ہے مسجد میں جگہ نہیں ہے تو پھر باہر نکل کر اذان دینا یہ بھی حاجت شرعیہ میں آتا ہے جائز ہے ان دو سے اعتکاف نہیں ٹوٹا کرتا حاجت طبیہ کے لیے باہر نکلنے سے اور حاجت شرعیہ کے لیے کسی اور ہو جگہ ہوتی ہے حاجت ضروریہ یعنی کسی اور کام کی وجہ سے جو طبی تقاضی بھی نہ ہو شرعی تقاضی بھی نہ ہو جیسے ایمرجنسی وغیرہ ہو جاتی ہے گھر میں یا طبیعت اچانک خراب ہو گئی اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مسجد میں کوئی ڈاکٹر نہیں آ سکتا تو ایسی صورت میں نکلنے سے احتکاف بھرل ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان گناہ گار نہیں ہوتا اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ بلا عذر بغیر کسی وجہ کے باہر نکل جانا اس سے احتکاف فاصد ہو جاتا ہے اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے تو اس کے مزید مسائل بیان کرنا فی الحال ممکن نہیں اور غالب گمان یہی ہے کہ آپ کا احتکاب شروع ہو چکا ہوگا بہرحال دوران احتکاب بھی آپ یہاں پہ کال کر کے مسائل معلوم کر سکتے ہیں احتکاب میں موبائل فون یوز کرنا مطلقاً منع نہیں ہوتا فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے اب اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور احتکاف کرنے کی عطا فرمائے اور اس اعتقاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین